اشرف المرسل والأسيان أما بعد فعوظ بالله السبيل عليم من السيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا قد لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العمدة من رسال يرسل قولي آمین یا عالمی نیارب العال صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا انقلاب دکھائے اور اللہ کو آپ کے دلوں تک بھی پہنچائے آمین, آمین بات کو میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں میں نے اسے خطبہ جمعہ میں چھوڑا تھا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ سورہ الحدیت کی روشنی میں میں نے جس چیز پر زور دیا تھا وہ یہی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بقیہ جو رسول تھے جو رسول تھے جو انبیاء تھے ان کی سیرت میں ایک فرق ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ فرق شاید ہمیں معلوم نہ ہو لیکن مکے والوں کو بھی معلوم تھا اور آج بھی مستشرقین جو غیر جانبدار ہو کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو دیکھتے ہیں اس موومنٹ کو دیکھتے ہیں وہ اس فرق کو پا لیتے ہیں دیکھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریک دو متوازی دس دس سال کے عرصوں پر محیط ہے آن حضور کی دعوت تیئس سالوں پر مشتمل ہے جن میں سے تین سال تو ٹوٹل خفیہ تبلیغ تھی اسے آپ ایک طرف کر دیں تین سال جو تیرہ سال مکے کے ہیں ان میں تین سال خفیہ تبلیغ تھی اعلانیہ تبلیغ دس سال ہوئی ہے مکے کے اندر اور دس سال ہی مدینے کے ہیں دسویں سال میں جو ہے وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجت الوداع کر لیا تھا تو اس لحاظ سے یہ دس دس سالوں کے دو حصے ہیں پہلے دس سالوں کو دیکھیں اور بعد کے دس سالوں کو دیکھیں تو دل یقین نہیں کرتا کہ یہ وہی شخصیت ہے جو مکے کے اندر تھی میں نے کہا کہ مکے والوں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا یہ آج تک تو یہ دیکھا گیا تھا جو مبلغ ہوتا تھا جو نیک آدمی ہوتا تھا وہ بات کرتا تھا تقریر کرتا تھا سمجھاتا تھا تعلیم دیتا تھا کہتا تھا یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے لیکن اس کے بعد پھر اسی تنخواہ پر کام بھی کرنا شروع کر دیتا تھا اس سے آگے اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا بات تبلیغ کی اور اس کے بعد قوم برباد ہو گئی لیکن یہاں یہ رسول تلوار بھی ہاتھ میں لے رہے ان کے تجارتی قافلوں کا گہراؤ بھی کر رہے ہیں اپنے جاسوسوں کو وادی نخلا میں مورچہ لگا کر بٹھا بھی رہے ہیں انٹیلیجنس کا نظام جو ہے وہ جبرائیل جیسے مخبر کے ہوتے ہوئے بھی مکہ کے اندر تک پہنچا دیا گیا ہے یہ ساری چالیں کیا ہیں مال حاضر رسول یہ کیسے رسول ہیں بھائی فوجی اقدام بھی کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا نیزوں سے کھیلنا مجھے تمہارے نفل پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے آخر یہ کیا ہے اس فرق کو مکے والے بھی پہچانتے تھے مستشرقین نے یہ دیکھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا تھا جہاں سے شروع کیا تھا یہ طریقہ بالکل نبیوں والا ہے سابقہ انبیاء کی سیرت میں ہمیں یہ طریقہ نظر آتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں تو بہت زیادہ نظر آتا ہے حضور نے جو ابتدا کی وہ تو ویسی ہی تھی جیسے سابقہ رسول کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی لیکن اس کا جو اینڈ ہوا ہے وہ نبیوں جیسا نہیں ہوا وہ سابقہ نبیوں کی طرح ہوا نہیں کہ نبی نے جگہ چھوڑی قوم برباد ہوگی اللہ اللہ خیر چلا یہ نہیں ہوا لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دو مختلف ادوار میں بانٹ دیا اس کے مختلف دو حصے کر دیے اور یہ بات کہی کہ محمد فیلڈ ایز اے پرافیٹ مہاض اللہ سبہ محاذ لیکن دیکھیے انہوں نے فرق کیسے محسوس کیا جو ہمیں نظر دیا تعلیم تبلیغ تدریس مکہ چھوڑنے کے بعد اس کا مطلب ہے فیل ہو گئی ہے کیا اس کا مطلب سو ڈیڑھ سو آدمی تیرہ سالوں میں آپ کو ملا ہے وطن چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے تبلیغ وار تدریس یہ فیل ہو گئے محمد فیل ناظرافٹ جو نبیوں والا طریقہ تھا اس طریقے سے اسلام کو لانے میں دین کو قائم کرنے میں محمد ناکام ہو گئے بقول ان کے ماض اللہ سما ماض اللہ نکلے کبر کفر نہ نبائیں وٹ سکسٹیڈ ایز اے اسٹیٹ مین لیکن انہوں نے دین کو قائم کر کے دکھا دیا مگر ایک مبلت کی حیثیت سے نہیں بات کر کے ڈرا ڈرا کے مار کے نہیں تلوار کے زور سے ایک سیاستان کے زور سے ایک قبیلے کو باندھتے ہیں یہود جیسی چالاب قوم جو ہمیشہ ٹیبل ٹاکس پہ آ جیت جاتے ہم بڑی بڑی جگہ جا کر میز پر ہار گئے میدان میں ہم کسی سے نہیں ہارتے اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان قوم کو الحمدللہ للہ میدان جنگ میں کوئی شکست نہیں دے سکتے ہاں ہم ساتے ہیں ہم میز پر مار کھا جاتے ہیں ایسی جانات قوم کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وائدوں میں جھگڑا اور پھر ایک ایک کر کے کھولتے گئے اور مارتے گئے یہ کیا سیاست نہیں تھی بحثیت ایک سیاست دان کے کامیاب ہو گئے ان کے اندر توڑ پیدا کر دیا مکے والوں کے اندر کس طرح دو جنگجو قبائل کے اندر اتحاد پیدا کر دیا جن کی نسلوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی یہ کیا قوم کو ایک کر دینا یہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انقلابی پہلو جو مستشرقین کو دیگر امبیا میں نظر نہیں آتا لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ غالبانہ ایک نبی کی حیثیت سے غالبانہ نہیں تھا ایک سیاستدان ایک جرنیل کی حیثیت سے ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے تھا لیکن ہم یہ کہتے ہیں جہاں سے ابتدا کی تھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا وہی ہو ایک مولوی بھی شروع کرتا اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی شروع کرتا ہے تو شروع اللہ بے تیز ایسے ہی کرتا ہے نا تختی پر لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے پھر لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے یہی سے شروع ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اوپر سے شروع کیا نہ سما مار جاتا ایسی بات نہیں یہ جو تعمیر ہوئی ہے مدینے کے اندر وہ اصل میں مکے کی بنیاد ہی پر ہوئی مکے میں کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ چادریں لگ جاتی ہیں کمپنیوں کے بورڈ لگ جاتے ہیں وہاں کدائی ہی کدائی ہوتی رہتی ہے دو سال چار سال چھ مہینے آپ دیکھتے ہیں بس مٹی کے ڈھیر لگتے چلے جاتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا لیکن جب اس کی بیسمنٹ بن جاتی ہے فاؤنڈیشن بن جاتی ہے پھر آپ دیکھتے کہ ایک دو مہینوں میں بلڈنگ کہاں پہنچ جاتی مکے میں جو کام ہوا وہ فاؤنڈیشن بنی ہے مکے ہی سے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد حاصل کیے ہیں جنہوں نے آ کر پھر مدینے میں کام کیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کام دیا گیا یہ کام کرنا ہے تو افراد نئے نہیں دیے گئے کر کے اپنی تحریک کے قابل بنائیں مکے میں یہ کام ہوا ہے افراد پالش ہوئے ان کی تربیت ہوئی اس کے بعد آ کے پر حضور نے ان کو ضائع نہیں کیا جو شخص جہاں کے قابل تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ کام لیا ہے. افراد کی صلاحیتیں ضائع کرنے والی بات ایک ایسا پرزا جس کو کسی جہاز میں فٹ کر کے جہاز کو اڑا جایا, اڑایا جا سکتا اس کو آپ ایک سائیکل میں لگا کے سائیکل چلانے کا کام کرے تو سائیکل تو چل جائیں گے لیکن آپ نے اس پرزے کو ضائع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت تھی. آپ افراد کو نظروں سے تاڑ لیتے تھے لہذا آپ نے ان افراد کو استعمال کیا وہ لوگ جو کفر کے لیے بلفیل لڑا کرتے تھے صرف تقریریں نہیں کیا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو کفر کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے تقریروں کے ذریعے فلسفوں کے ذریعے واز کے ذریعے لقمان حکیم کی باتوں کے ذریعے قرآن کو ڈیفینڈ کرتے تھے قرآن کے خلاف محاذ بناتے تھے آئیے ہم آپ کو نیک باتیں بتاتے ہیں ہمارے پاس بھی ہیں کچھ لیکن کچھ وہ لوگ تھے جو وہاں بھی بات کی بجائے ہاتھ سے کام لیتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی جس طرح اسلام میں آنے کے بعد دورا ان کی نشانی بن گیا تھا جہاں عمر ہوتے تھے وہاں ان کا چابک بھی ساتھ ہوتا تھا چاہے وہ نماز میں ہی کیوں نہ کھڑے ہو نماز کی سفے بھی مسجد کے اندر وہ دورے سے بنواتے تھے لیکن جب کافر تھے تو یہی دورا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے چابک وہاں بھی ساتھ ہوتے اسی لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اب مجھے کسی چابک والے کی ضرورت ہے اس لیے کہ کچھ لاتوں کے بوتھ ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے مجھے اب امر ابن الحشام یا عمر ابن الخطاب دونوں میں سے کوئی ایک دے دے بلکہ الفاظ ہیں کہ اللہ اسلام کو تا عمر ابن الحشام یا عمر ابن الخطاب اس لیے کہ یہ دونوں ان کے حوقس میں سے تھے یہ دونوں بات میں کرتے تھے مارتے پہلے تھے ضرورت اس قسم کے لوگوں کی تھی اس لیے کہ وعز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تو کوئی نہیں کر سکتا تھا واضح کی کمی نہیں تھی کمی تھی کسی ایسی شخصیت کی اللہ نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مصلاحیت دے دی لیکن ان کو مسلمان بنانے کے بعد حضور نے کسی غار میں نہیں بٹھا دی آج تک جو نیکی دیکھی گئی تھی غاروں میں ملتی تھی حضور کا کمال کیا ہے وہ نیکی جو معاشرے میں نہیں ملتی تھی غاروں میں ہوا کرتی تھی وہ حساب ہیں نیک ہیں بیس سال غار میں گزر گئے ہیں تین سال سے غسل نہیں کیا ہے تیس سالوں کے گئے اماں کو نہیں دیکھا ہے ماں آئی ہے تو بیس بدل کر اسے ملے ہیں یہ نہیں اسے بتایا کہ میں تیرا بیٹا ہوں آج تک تو دنیا نے یہ نظارے دیکھے حضور نے اس نیکی کو غاروں سے نکال کر جرنیلوں کے اندر بھر دیا تاجروں کے اندر بھر دیا اسی طریقے سے دیگر میدانوں میں حضور نے یہ ثابت کیا کہ نیک آدمی گاروں میں نہیں ہوتا وہ بازاروں میں بھی مل جاتا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ نیک کی سمت کر ایک جگہ چلی جائے میرے لیے میدان خالی ہو جائے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا میدان نہیں چھوڑا جہاں اس کو فیس نہ کیا اس نے دلیل دی تو جواب دلیل سے دیا تلوار سے نہیں دیا لیکن جب اس نے تلوار پیش کی تو جواب تلوار سے دیا دلیل سے نہیں دیا اسے کہتے نا نلے پہ دہلا یا ٹک انہوں نے اپنے آدمی کو میدان میں اتارا رزم کے لیے پکارا تو جوابا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھی اتارے تلوار دے کر اتارے کافر کو مارنے کے لیے اتارے یہ چیز کا رسولوں کی سیرت میں نہیں ملتی یہ ہے اسی طریقے سے دیگر میدانوں میں حضور نے یہ ثابت کیا کہ نیک آدمی گاروں میں نہیں ہوتا وہ بازاروں میں بھی مل جاتا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ نیکی ہی کر ایک جگہ چلی جائے میرے لیے میدان خالی ہو جائے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 انہوں نے اپنے آدمی کو میدان میں اتارا رزم کے لیے پکارا تو جوابن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھی اتارے تلوار دے کر اتارے کافر کو مارنے کے لیے اتارے یہ چیز سابقہ رسولوں کی سیرت میں نہیں ملتی یہ ہے ایک مغالتا جو مستشرقین کو لگا ہے کہ نبی کا تلوار سے کیا کام مگر اللہ یہ کہتا ہے کہ نظام اتل و قسط کے قیام کے لیے یا تو آپ تاحوت کے متوازی چلتے چلے جائیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوپر کا نظام بھی چل رہا ہے آپ بھی اپنی دکان ساتھ ڈالیں لیں پرابلم ایک امارت بنی ہوئی ہے اس کے سامنے آپ بھی عمارت بنا لیں مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ تو تب ہوگا جو بنی ہوئی ہے اسے گراؤ اور اس جگہ بناؤ ٹکراؤ ہوگا نا متوادی نہیں چلنا ان حکم و اللہ دلّہ حکومت حکم دینا اللہ کا کام ہے اللہ راہل خان کو خبردار یہ جس کی تخلیق ہے حکم دینا اس کا کام اس کا حق ہے اس لحاظ سے ٹکراؤ لازم ہوگا یا متوازی تو نظام چلے یہ چل نہیں سکتے تھوڑا سا چلیں گے تو اتارٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ آخری فیصلہ کس نے کرنا ہمارے یہاں نہیں ہوا شریعت بھی چل رہی ہے انگریزی قانون بھی چل رہا ہے چل رہا ہے نا اب تھنےدار پوچھتے ہیں بتاؤ کون سا پرچہ کاٹوں حدود آرڈیننس کے مطابق کاٹوں یا تعزیراتے پاکستان کی دفعہ فلا کے مطابق کاٹوں کتنے پیسے ہیں پاس ریٹ زیادہ بڑھ گیا اتنے نہیں دو گے تو حدود گا کے مطابق کاٹ دوں گا لیکن آگے چل کر پھر کانفلکٹ پیدا ہو گیا کہ شریعت کورٹ ہائر کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہائر کورٹ ہے اتارٹی کس کو آ پتہ چلا کہ بات پھر کہیں گھوم پھر کر سپریم کورٹ کے پاس ہی چلی جائے گی شریعت کورٹ ایک زونل کورٹ بنا دیا گیا ہے اس کے فیصلے کو اوپر جا کے پھر جسٹس جاوید اکبال کہہ سکتا ہے کہ نل اینڈ وائز اللہ خیر سب ساری محنت ضائع ہوگی کوئی دلیل نہیں ہائر کورٹ وہی ہے جو انگریزی پڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے پر ہیں جمڑی کالی اندر انگریزوں سے بھی زیادہ انگریز ہیں تو اگر آپ بازی چلیں گے تو بہرحال اتارٹی کا کانفلکٹ ہوگا کہ اتارٹی کس کی ہے آخری فیصلہ کس نے کرنا ہے یہی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باون شکے ہیں میساک مدینہ کی پڑھنے والی اگر انہوں نے حضور کو اسٹیٹس مین کہا ہے اور سیاست دان کہا تو اس کی کوئی وجہ ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بات کر یہود کو اپنے سامنے لایا ہے آخری فیصلہ میرا ہو ٹھیک ہے اپنے مسائل تم حل کرو لیکن اگر کیس ہماری کورٹ میں آ گیا تو ہم فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق پھر کریں آپس کے معاملات تم تو کے مطابق نمٹا لو لیکن جب ہمارے یہاں آئے گا تو ہم تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ کریں گے قرآن حقیق کے مطابق اس لیے کہ مدینہ کا لا اینڈ آف لائن جو ہے وہ ہوگا اسلام آخری فیصلہ میں نے کرنا ہے تو اس لحاظ سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی اتھارٹی منوا لی تو حضور نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا تھا گویا حضور کی اتھارٹی اللہ کی اتھارٹی تھی نہیں ہوتے رسول افقت اللہ تو جب آپ نے یہ نظام پہلے نظام کو اکھاڑنا ہے اس کی تقریب کرنی ہے دوسرا نظام جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو قائم کرنا ہے نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان مرحلوں سے بھی گزرنا پڑے گا جن سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے میں نے سورہ الانفال کے حوالے سے بات کی تھی جمعے میں کہ وہاں پر وردگار یہ کہتا ہے کہ اگر میں تم پر چھوڑ دیتا کہ تم انتخاب کرو دو گروہوں میں سے دو قافلوں میں سے دو لشکروں میں سے دو جماعتوں میں سے کس جماعت کی طرف جانا چاہتے ہو تو وہ شوقات تم یہ چاہتے کہ تم اس گروہ کی طرف جاؤ جہاں تمہیں کانٹا بھی نہ لگے جو قافلہ تجارتی کافلا ابو سفیان لے کر آ رہے تھے بارہ تیرہ اس کے ساتھ سارے چوکی دار تھے اور وہ بھی اتنے اصل سے لس نہیں تھے تو اگر تمہیں کہا جاتا کہ بتاؤ کس لشکر کی طرف جانا تو تم کہتے کافلے کی طرف ولاطلّہ امرکان بفرولا لیکن اللہ نے تو وہ کام چکانا تھا جس کا فیصلہ وہ کر چکا تھا کل حق کا ویوب <الْبَاطِل> تاکہ حق کو حق ثابت کرے اور باطل کو باطل ثابت کرے تو گویا اس کے لیے دال اور تلوار کا ٹکرانا ضروری ہے جیسے آپ نے اگر دودھ سے مکھن لینا ہے تو پہلا پروسیس تو یہ ہے کہ آپ دہی جمائیں ڈائریکٹ آپ دودھ سے مکھن نہیں لے سکتے حضور نے مکے میں دہی جمایا پھر مدینہ میں آ کر مدانی چلائی یہ مدانی چلے گی تو مکھت بنے گا یہ ہے اصل میں ٹکراؤ لوہے گا وان جنرل حدیب ہم نے لوہا بھی نازل کیا میں نے کہا تھا کہ لوہا کیوں نازل کیا لہٰذا مطلب میں یار سو رہا روس اللہ عبد تاکہ اللہ یہ جانے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے بل دیکھے تو لوہے سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیا ہے کہ لوہے کی تسمیاں بنا لو ظاہر اس سے مراد یہ نہیں ہے لوہے سے نصرت کیا ہے تلوار ڈھال تیر زرہ یہ بناؤ گھوڑوں کے نال بناؤ وان جنرل یہ حدید کا ٹکراؤ یہ اس مرحلے کی ایک لازمی کڑی ہے جس میں سے گزرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ سمجھتا کہ اس رستے کو بائی پاس کر سکتا ہے وہ کوئی اور شارٹ کٹ بھی ہے کہ اس میں سے گزرے بغیر دین نافذ ہو جائے تو ایسی بات ممکن نہیں ہے دین پھیل سکتا ہے میں نے آج کیا تھا تعلیم تبلیغ تدریس اس کے ذریعے اسلام پھیل سکتا ہے اسلام کھڑا نہیں اسلام قائم نہیں قائم کرنا ہے تو بدر کے رستے سے گزر کر لوہے سے لوہا ٹکرا کر ہوگا آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کتنی شد مد سے دونوں لشکروں کو ٹکرانا چاہتا ہے اور کیا کیا تجبی کر رہا ہے کہ کہیں یہ ٹکرانے سے بچ نہ جائے وہ چوری کا حملہ بھی منامے کا کلیلن اللہ, اللہ مسلمانوں کی خواب میں کافروں کو تھوڑا دکھا رہا تھا تاکہ تسلی بلاؤ اراکر اگر ہم تمہیں وہ کثرت سے دکھاتے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں لفصل تم تو تم ڈھیلے پڑ جاتے کہتے ہمیں وہی کافلہ ہی ٹھیک ہے جتنی تابے داری سے تم چل پڑے ہو بدر کے میدان کی طرف پھر اتنی تابے داری سے تم نہ جاتے تم درازے میں پڑ جاتے آتے کہتے جی ہم نہیں جاتے ہمارا مشورہ تو یہ لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا انہیں ہوا نہیں تم بے جاتے سدور وہ سینوں کی باتیں جانتا ہے کوئی صاحبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب ہم تو بڑے دلیر ہیں ہمارے دل میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی اللہ سینے کے بھید جانتا ہے اللہ کو معلوم تھا اللہ نے تمہیں بچا لیا اللہ نے اسے امتحان میں ہی نہیں ڈالا پھر اللہ نے ان کو مسلمانوں کی نظروں میں تھوڑا دکھایا کل لے لو کم بھی کافروں کو مسلمان تھوڑے دکھائے تاکہ دونوں لشکر ٹلے نا آخری اللہ اتنی تدبیریں کیوں کر رہے ان کے ٹکرانے کی کبھی آپ نے غور کیا اگر یہ اس رستے کی اس منزل کی لازمی کڑی نہ ہوتی ایک لازمی پل نہ ہوتا تو اللہ گھیر گھیر کے دونوں لشکروں کو کیوں سامنے لا رہا ہے اللہ امر کان مقبولا تاکہ اللہ جو کام چکا چکا اور جس نے ہو کر رہنا وہ پورا ہو اور اس دن کو اللہ نے فرمایا یوم الفرقان نکھیڑے کا دن فیصلے کا دن آج ثابت ہو گیا کہ مسلمان اس دین کے قیام کے لیے صرف واد سے کام نہیں لیں گے بلکہ یہ آٹ کانٹریکٹ کے لیے بھی تیار ہیں یہ تلواروں کے سائے سے بھی جنت لینے کے لیے تیار ہیں میں نے کہا آج تک جتنی بھی قومیں آپس میں لڑتی رہی ہیں یہ جنگ اس نے لحاظ سے بڑی منفرد تھی آج تک جنگیں لڑی جاتی تھی قبائلی تعصب کی بنیاد پر نسلی تعصب کی بنیاد پر وطنی تعصب کی بنیاد پر ایک طرف ایک قبیلہ دوسری طرف دوسرا قبیلہ ایک طرف ایک نسل دوسری طرف دوسری نسل ایک طرف ایک علاقے والے دوسری طرف دوسرے علاقے والے یہ جنگ جو لڑی گئی ہے یہ صرف نظریے کی بنیاد پر لڑی گئی ہے باپ ادھر ہیں تو بیٹا ادھر کوئی نسلی تعصب ہے کوئی وطنی تعصب ہے کوئی قبائلی تعصب ہے حضرت علی ادھر ہے ان کے بڑے بھائی طالب ادھر ہیں کافروں کی طرف سے لڑ رہے حضور ادھر ہے آباس ادھر ہے اب بکر صدیق ادھر ہے عبد الرحمن رحمان ادھر ہیں حزیفہ ادھر ہے باپ ادھر ہیں یہ کیسی جن باپ بیٹے کی گردن کار رہا تھا بیٹا باپ کی گردن کا اب آدر گئے ابو ابید جرا ہے رضی اللہ تالان دو تین دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ ابا کو نہ کاٹے ٹل جائے ابا لیکن جب تیسری دفعہ سامنے آئے تو گردن مار دی عبد الرحمان رضی اللہ تالان ہو بین ابھی بکر صدیق رضی اللہ تالان ہو جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے ابا آپ ایک دو دفعہ آئے تھے میرے سامنے میرے وار میں آ تھے میں نے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا بیٹا اگر تم میرے وار میں آتے تو میں کبھی نے چھوڑتا یہی تو فخر تیرے اور میرے لڑنے میں تو باطل کے لیے لڑ رہا تھا میں حق کے لیے لڑ رہا تھا یہ ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انقلابی پہلو ایک وہ شخصیت ہے کہ حکم دیا گیا جتنا بھی تشبد ہو ہاتھ نہیں اٹھانا اگر یہ اجازت ہوتی کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنے کمزور نہیں کہ لیٹ جاتے ایک دو کو لٹا کے ہی لیٹتے لیکن وہاں حکم یہی تھا وہاں کی سیرت دیکھیں عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہ بکریاں چرایا کرتے تھے اس نے دپڑ مار دیا تو انہوں نے جوابن کو مہاراج ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے مکے سے نکال دیا آپ نے فرمایا تم نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تم سبر نہیں کر سکتے جب کہا گیا کہ جھیلو ری ایکٹ مت کرو کیوں توں نے تھپڑ مارا سو ایک وہ نبی اور ایک وہ نبی جو تیر دیتا ہے اور کہتا ہے مار تجھ پر میرے ماں باپ قربان کوئی فرق نظر آیا آپ کو ایک وہ نبی جو کہتا ہے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے یہ ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اصل اور امتیازی پہلو بکیہ سیرت جو مکے والی ہے وہ میں نے کہا وہ تو تمام نبیوں کے ہاں ملتی ہے مستشرقین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کی مکی زندگی ایک نبی کی زندگی تھی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی مدنی زندگی بھی ایک نبی کی زندگی تھی جس طرح ہمیں مکے میں حضور کو فالو کرنا ہے اسی طرح ہمیں مدینے میں بھی حضور کو فالو کرنا ہے جتنی اہم اور پیاری ہمارے لیے مکے کی سنتیں پتھر کھانا سنت اسی طرح تلوار چلانا بھی سنت ہے. وہ بھی ہمارے ذمہ ہے وہ بھی ہمیں کرنا ہے اور اگر جانا وہاں ہے جہاں حضور گئے گواہی وہی لینی ہے جو حضور نے لئی ہے اللہ بلغتو تو پھر رستے بھی اسی سے آئے گی رستے بھی اسی پر جانا پڑے گا جہاں سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے میرے بعض اب ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی وہ بڑی ہما جہتی شخصیت تھی ہاں حضور صلی اللہ علّم کا ہے کہ قدم اللہ کے حکم کے تابع تھا حضور کی اپنی کوئی طبیعت نہیں تھی نرم ہوتے تھے تو اللہ کہتا تھا ہم تب حضور نرم ہوتے تھے سختی کرتے تھے تو اللہ کہتا تھا نبی پر سختی کر سختی کرتے تھے ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اپنی طبیعت کے زیر اثر ہیں ہم ہمارے وہ جو چینس سے ہم ان کے تابع ہیں بعض آدمی طبیعت صوفی طبیعت کے ہوتے ہیں جگڑے لڑاؤ لڑائی تکرار بحث مباحثے سے انہیں کوئی کام نہیں ہوتا وہ اگر بیچارے حق پر بھی ہوں تو بھی خاموش ہو جاتے کوئی نہیں قیامت کے دن لے لیں بعض آدمی یہ طبیعت ہوتی ہے آپ ان کو لاکھ دست دیں لاکھ چابی دیں لاکھ نئی بیٹری ڈالیں بات نہیں بنتی اس لیے کہ ان کے جیمس کے اندر یہ بات سلا چو ان لوگوں کو چھوڑ دیں آپ امت کے اندر اصلاح اور ریفارم کا کام کریں لوگوں کی اصلاح کریں نماز روزہ سکھائیں انہیں وضو کرنا سکھائیں طبیعت کے زیر اثر ہیں ہم ہمارے وہ جو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 ان لوگوں کو چھوڑ دیں آپ امت کے اندر اصلاح اور ریفارم کا کام کریں لوگوں کی اصلاح کریں نماز روزہ سکھائیں انہیں وضو کرنا سکھائیں انہیں بولنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سکھائیں انہیں یہ بھی نبی کی سنتیں یہ کام بھی ضروری کس نے کرنا ہے. اس امت کی اصلاح وہ بھی ہم نے کر دی انہیں یہ کام کر دیا کچھ لوگ وہ ہیں جن کی طبیعت مار دار سے بھرپور ہے امرے فاروقال کی طبیعت کی کافی آپ ان کو لاکھ چلے لگا لیں مگر آپ قابو نہیں کر سکیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پورے مقصد کو ہی ضائع کر دیں تکرار شروع کر دیں مسجد میں اور لوگ اٹھا کر آپ کے بستر پار پھینک دیں وہ آدمی تو گروکو بن جائے گا نا چھ نمبروں میں افراد کی طبیعتیں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو کبھی بھی نرم نہیں کیا کیوں نہیں کیا ان کی سختی اللہ کے دین میں ضروری تھی آپ نے فرمایا ارحمو من امتی بے امتی ابو بکری نے میری امت میں میری امت کے معاملات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے وہ اشد ام فی امردا ہے اللہ کے معاملے میں شدید طریق عمر ایک عورت تھی اس نے دف بجانے کی منت مانی تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دف بجاؤں گی حدیث کہ اس نے کہا کہ حضور میں نے تو منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے سر پر دف بجاؤں گی تو آپ نے اس سے فرمایا دیکھو اللہ سے ڈرو اگر تون نے منت نہیں مانی تو نہ بجا اور اگر نے منت مانی ہے تو پھر ٹھیک ہے بجا لیں بات ابھی چل رہی تھی کہ عمر فاروق کی آواز بائی اس عورت نے فوراً اپنا دف نیچے رکھا اوپر بیٹھ گئی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب داخل ہوئے تھا آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے شیطان تیری آواز سنتا ہے تو اسے سب سے پہلا جو سوراخ نظر آتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ عورت تو ڈھونڈ سکتا یہاں کہیں دست ہے میں دیکھا آگے وہ کمزور نہیں آپ نے فرمایا یہ عورت میرے سر پر دست بجانا چاہتی تھی تیری آواز سنی دم قائد کر دیا اس نے تو اللہ کے دین کے معاملے میں میری امت میں سے شدید ترین ہے اور اللہ حق کو تیری زبان پر جاری کر دیتے کبھی نرم نہیں کیا آپ ان لوگوں کو نرم نہ کریں ہمیں ان کی سختی کی ضرورت ہے ان کیا بھی ایک فنکشن ہے اس معاشرے میں ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے اس لیے کہ تاغوت آ کر ہمارے دروازے توڑ رہے آپ دیکھیں کون فیس کر سکتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیانوں پر فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ میرے اسلام لانے کی سب سے زیادہ تکلیف کس کو سوچتا رہا میں نے کہا یہ تو ابو جہل ہو امر ابن ہر شام صبح صبح چلا گئے اس کا دروازہ کٹکایا اس نے دروازہ کھولا دہیا ہوا اس کے بعد اس نے کہا بس سر کوئی کچھ خبری سنا میرے بھائی کہاں کسی کو پیٹ کے آیا ہوگا مسلمان کی ہڈی پسلی توڑ کے آیا ہوگا کہاں میں نے تو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے دروازہ غصے سے بند کر دیا اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر اس در پر جاؤں گا ہر اس جگہ بیٹھوں گا اور اس جگہ, اور اس جگہ بیٹھ کر اسلام کی تعریف کروں گا جہاں کبھی بھی میں نے بیٹھ کر جس در پر کبھی بھی میں نے جا کر اسلام کی توہین کی تھی یا حضور کے خلاف بات کی تھی ہمیں ایسے جاہلوں کے لیے انہیں فاروق چاہیے آپ ان کو ہرارا بنانا چاہتے رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو کام ہے وہ اپنی جگہ ہے حضور نے ان سے جو کام لیا ہے وہ آپ نے آپ کو مل جائیں گے اپنے اپنے مطلب کے لوگ وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہم لاکھ بیٹری چلائیں ان کی وہ ہمارے کسی کام کے نہیں تعداد بڑھ جائے گی ہماری اتنے ممبر ہو گئے اتنا چندہ آنا شروع ہو گیا ہے مگر پھر واقع جب ضرورت پڑے گی تو ہمارے کسی کام کے نہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے کسی کام کے نہیں اس لحاظ سے افراد کی طبیعتیں مختلف ہیں جو نرم ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی نرم ہو اور کبھی وہ دلیر بن جائے تو پروردگار نے ایک سبھیل نکالی ہے آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں ایسی جماعتیں جہاں آپ کی طبیعت لگتی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری طبیعت کے مطابق ہے یہ جماعت تو بسم اللہ کریں جماعت سے الگ نہ رہیں جماعت سے الگ کوئی زندگی زندگی نہیں جماعت سے آپ رہیں گے تو میں نے آج کیا تھا ایک دفعہ کہ فرد جب ہوتا ہے تو اس پر بعض دفعہ قبض و بست کی حالت آتی رہتی ہے کبھی نرم کبھی گرم کبھی دبی ایمان اتنا پختہ ہوتا کہ آدمی کیا تھا آگ میں چلاگ لگا دوں کبھی اس کے جو وولٹج ہے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں لیکن انسان اگر نظم کے اندر بندھا ہوا ہو تو جیسے گاڑی دو چین ہوئی ہوئی ہو تو دو چار دفعہ جھٹکے لینے کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے کب تک چلے گی بند کبھی نہ کبھی سٹارٹ ہو جائے گی انسان قابض کی حالت میں نظم کے اندر بندھا ہوا دو چار دن نکال لیتا ہے اور اس کے بعد خود سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے ایمان کا لیول اتنا آ جاتا ہے پھر کبھی اگر وہ کیفیت ہو تو نظم اسے دو چار قدم چلا لے گا جب تک وہ خود سٹارٹ نہ ہو جائے لیکن اکیلا فرد تو شیطان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ اپنے ریبر سے بکھری ہوئی ہے الگ ہوئی ہوئی ایک بھیڑ ہوتی ہے جسے بھیڑیا اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ اپنی طبیعت دیکھیں کس جماعت کے ساتھ پہلی کرتی ہے اگر آپ کی طبیعت کے اندر بیماپن ہے آپ نرمی سے آستگی سے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں دوسروں کی بات کو سہ سکتے ہیں آپ کے اندر وہ مادہ ہے تو آپ کو ایک جماعت ملے گی آپ ان کے ساتھ جائیں وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اپنی ایئر کنڈیشن اکاموڈیشن چھوڑ کر مسجدوں میں جانا اور لوگوں کی باتیں سننا کوئی معمولی کام نہیں ہے وہ آپ سے نہ کوئی پیسہ طلب کرتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں بسم اللہ کریں آپ کی طبیعت ادھر لگتی ہے کہ ادھر جائیں برزرگ میں نہ رہے لائے نہرائے ہاں ہاں لیکن اگر آپ کی طبیعت وہاں نہیں لگتی آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں جسے یہود کہا کرتے تھے کہ ہی ریچز ود اتارٹی بات اللہ کی ہو تو تحکم کے ساتھ کہنا چاہتے تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی جماعت مل جائے گی بسم اللہ کرے اس میں شامل ہوں یہ پہلو حضور کی شخصیت میں ایک شخصیت کے اندر جمع تھے مکی زندگی مدنی زندگی فرق فرق کی اپنی طبیعت ہوتی ہے اس طرح بدلا نہیں کرتی اللہ نے اس کا حل یہ کیا کہ آپ کے سامنے جماعتیں ہیں آپ ان میں سے جس جماعت کو اپنی طبیعت کے مطابق پاتے ہیں اس میں جائیں اور کام کریں کام کریں کوئی دفاع میں سارے یہ نہیں کہتے ہم دفاع میں ہوں گے کوئی اڈناب میں ہے کوئی کسی کمپنی میں ہے کوئی زد لگا کے بیٹھ نہیں کیا کہ میں نے بھی اڈناب پہ جانا ہے جہاں کسی کو ملا سر مو مار رہا ہے نا تو دین میں یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں کیا جواب دیں گے اللہ اور دھوکہ یہ تو محنت ہے کے دن میں کر رہا تھا مانے کس نے دھوکا دیا مجھے اسمال بھی نے دیا تھا اپنے گلے میں پڑا ہوا وہ جو پٹا اس کے گلے میں ڈال دے میں نے تو محنت کی تھی دھوکا تو کھائے نہ کے لیے ایک طرف الگ ہو کے بیٹھ جانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے بندہ مومن کی زندگی نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ سیرت وہ اور یہ ریفارم کا کام بھی ہو مگر یہ کہ کفر کو فیس کرنے کے لیے تلوار پر بھی ہاتھ یہ ہے اصل میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ انقلابی پہلو جو دیگر رسل کے اندر نہیں نظر آتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ یہ تھا کہ شیطان کے مقابلے کے لیے علم الاسماء کافی نہیں ہے شیطان کے مقابلے کے لیے علم الاسماء کافی نہیں ہے اللہ نے امتحان لیا شیطان تجربے کار تھا انسان کے ظاہر باتہ کے پروردگار نے جہاں انسان کے اندر بہت سی خصوصیات رکھی وہاں اس کے اندر ایک خلاص تھا بھی رکھا ہے شیطان اس خلا سے واقف تھا بلکہ شیطان انسان کی نفسیات سے اور اس کے جسم سے متعلق جو دیگر معاملات ہیں ان میں بہت بڑا ماہر ہے وہ ہر دروازے سے آتا ہے ہر سوراخ سے گھستا اور جہاں سے چڑھتا نکل جاتا ہے انسان کے اندر یجری من انسان ایک مجر دم یہ خون کی طرح دوڑتا ہے جذبات کو بل انگیشتہ کرتا ہے دوسری طرف بدصورت عورت کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے مزین کرتا ہے تزین کرتا ہے امال کا بہرحال یہاں عزرت عدم علیہ السلام اس سے شکست کھا گئے ہیں وہ اللہ کے نام پر دھوکا کھایا انہوں نے ہم بھی تو کھاتے ہمیں پتا کہ یہ جو سوال کر رہا ہے مسجد میں کھڑا ہو کر فرار کر رہا ہے ہم یہاں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ قانونی سٹیٹس کیا ہے اور وہ کہتا ہے جی فلاں نے مجھے بلایا تھا اور وہ مجھے میرا بھائی نہیں مل رہا ہے فلاں ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اللہ کا نام اس نے آگے کر دیا لہٰذا اللہ کے نام پر ہم دھوکا کھا جاتے ہیں کہ کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ کے دن تیرے نام پر لٹے ہیں حضرت عیسائی علیہ السلام نے کسی چور کو دیکھا تھا چوری کرتے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تو نے چوری کی ہے اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے تو چوری نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور تقزیب کی اپنی آنکھوں کی غیرہ اب انہوں نے ایک بات مانتی تھی. یا تو آپ کو کے پر اعتماد کرتے یا وہ درمیان میں اللہ لے آیا تھا اللہ پر اعتماد کر لیتے تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا اور ایمان لایا اللہ پر یا تھی چوری نہیں کی تو اللہ کے نام پر حضرت آدم علیہ السلام بھی سی طرح جب اس نے قسم کھائی وَا لَا قُمَالَ مِنَ قسم کھا سا ماہیلا دونوں سے تو حضرت آدم علیہ السلام تو سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اللہ کی قسم بھی کوئی جھوٹی کھا سکتا ہے ابھی تجربہ نہیں ہوتا نا دنیا کا بہرحال وہ ایکسپیریئنسڈ آدمی تھا شیطان آدمی نہیں تھا شیطان جن تھا تو وہ بہلانے پسلانے میں کامیاب ہو گیا ایک یہاں فرق بتلانا مطلوب تھا کہ شیطان اور انسان میں یہ فرق ہے ٹھو کر انسان بھی کھاتا ہے لیکن انسان سبل جاتا ہے انسان کتنا بھی گنا کار ہو جائے لیکن اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ری اسمبل ہو جاتا ہے مینٹیننس ہو جاتا ہے اس کا یہ روپے روپے کے بکتے ہیں نا لائٹر وہ ختم ہو کے گیس ختم ہوئی تو گیا پھینک دیں آپ اس کو کسی کام کے نہیں وہ آپ کے انہیں آپ دوبارہ ریفل نہیں کر سکتے انسان ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو گیا نہیں یہ پھر پاک صاف ہو سکتا ہے جس طرح مانگے پیٹ سے پاک صاف نکلا تھا اللہ نے کلمات سکھا دیے کہ بھئی اس نسبت سے اس طریقے سے مجھ سے مانگو مانگا اللہ نے توبہ قبول کر دی توبہ قبول کرنے کے بعد اب اللہ نے کہا کہ جاؤ اپنی ذمہ داری سنبھالو سائٹ پر چلے جاؤ اے بے تم مینہ اب جو اترنا ہے پہلے تو دھمکی دی گئی تھی نکرو یہاں سے وہ دھمکی دی گئی تھی ڈرانے کے لیے جب ڈر گئے توبہ کر لی توبہ قبول ہو گئی تو اب جو کہا جا رہا کہ جاؤ تو یہ چھڑکنے والا جاؤ نہیں ہے یہ تو ڈیوٹی سونپی جا رہی ہے اعتماد کیا جا رہا ہے حضرت آزم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو راندے ہوئے نہیں تھے گناگار نہیں تھے یہ عیسائیت کا عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ انسان تو خطا کار ہے شروع سے جرم کر کے آیا تھا اور عیسیٰ اسلام نے آ کر اس کا کفارہ دے دیا مسلوب ہو کر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے انسان جب دنیا دنیا میں آیا تھا تو خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا اور اس کے جو وہاں پریکٹیکل میں جو فیل ہوئے تھے پرورتگار نے وہ معاملہ وہاں ختم کر دیا تھا اب سوال یہ ہے کہ جس دشمن سے پہلے ہی حلے میں حضرت آدم علیہ السلام چاروں شانے جت ہو گئے اسی سے لڑنا ہے پھر اللہ پھر اسی کے مقابلے میں اتار رہا ہے ہم نے دیکھا جس سے ابھی ابھی ہار کے اٹھے اللہ پھر کہہ رہے جاؤ بعض حکم نے بعد میں تم یہ تمہاری دشمنی چلتی رہے گی اس دشمن سے تمہارا پالا پڑنا میں نے تو تمہیں اس کا ٹرائل دکھایا تھا کہ یہ کہاں سے وار کرتا ہے قسمیں میری بھی کھا جاتا ہے ہر جگہ سے ایسا جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کر دیتا ہے نیک کو نیکی سے مار دیتا ہے بد کو بدی کا انجیکشن لگاتا ہے تو جاؤ اس سے مقابلہ کرو اب سوال یہ تھا کہ علم الاسماء جس میں حضرت عظم علیہ السلام آلریڈی ماہر تھے فیزیکل سائنسز میں علم الابدان میں وہ تو ناکافی ثابت ہو گیا تھا پہلے ہی مرحلے پر کہ اس میں چاہے کوئی کتنا بھی چناب ہو شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ٹیکنالوجی میں کوئی کتنا بھی اوپر ہو شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا یورپ لاکھ کوشش کرتا پھر اپنے نظام کو سنبھالنے کی اپنے سماج کو درست کرنے کی لیکن اس کی ماسٹر کی ہمارے پاس ہے اس کے پاس علم الاسما ہے وہ بھی تو بیٹے ادم ال اسلام کے ہیں نا انہوں نے اپنے باپ کی وراثت میں سے وہ لے اڑے الاسماء کو اس پر محنت کی علم الفدان پر اور آج کہاں میں راج پر پہنچا دیا اس اللہ نے تسلی دی کہ دیکھو کوئی بات نہیں میں تمہیں اس کے مقابلے میں میدان میں اتار رہا ہوں پھر یہ کہ اتنا رضیل تمہارا دشمن ہے کہ اس کے کوئی اصول نہیں اسپورٹس میں اسپرٹ شیطان کے اندر نہیں وہ تو جھوٹ بولتا ہے اور دارے سے کہتا ہے درلے سے کہتا ہے قیامت کے دن وہ کہے گا انسانوں کے اندر مسلمانوں کے اندر حسرت پیدا کرنے کے لیے ہند اللہ واد اکمواد الحب کی وواد تو کم قسم کا وہ دشمن ہے پھر ماہر بھی ہے اسے بڑی پراسرار کو حاصل ہے بایا وقت وہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے انسانوں کے احوال سے واقف ہو سکتا ہے یہ وہ جملے ہیں جن پر بڑے اعتراضات ہوئے ہیں ہمارے علماء کی کتابوں پر اور یہی سے پھر فرقہ بندی شروع ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جب انہوں نے محدود کیا اور کہا کہ شیطان کو تو اس سے بھی زیادہ علم تھا تو فتوا لگ گیا جب آپ نبی کے علم کو کم کہہ رہے ہیں شیطان کے علم کو زیادہ ثابت کر رہے ہیں تو گڑبڑ تو ہوگی وہاں سے پھر یہ احمد رضا خان صاحب اور دوسرے علماء کے آپس میں جب سو جی بہرحال سے بھی لیکن دیکھ کوئی قرآن تو نے نہیں لکھا انہوں نے انسان تھے کتاب لکھتے ہیں تو سے غلطی ہوئی اگر وہ دوسروں کی کتابوں میں سے جملے لال آ کے دکھا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ کفر کیا ہے فلاں فلاں جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ آرس المان یرد ولاب ہمارے ساتھ بیچے ذرا چار چکلے تو انہوں نے کہا یہ توہین انبیاء ہو گئی یا انہوں نے کہہ دیا کہ اس معاملے میں حضرت موسا علیہ السلام سے جلدی ہو گئی تو وہ تو اللہ نے بھی کہا ماں آج الاکان قوم ہے کہ اے موسیٰ تو اپنی قوم کو جلدی ابھی اور چھوڑ کے تو کیوں آ ابھی ان کی تربیت پوری نہیں ہوتی پیچھے کوئی فتنہ اٹھ گیا تو تیری جو قوم ہے اس کا جو اینٹی باڈیز ہیں وہ اس کے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہے کوئی فتنہ جڑ پکڑ لے گا تو وہ فتنہ جڑ پکڑ گیا تو اس لحاظ سے بہار میں ارض یہ کہہ رہا کہ شیطان ایک تو اس کا گھر والا پور اصرار علوم کا ماہر بیک وقت خون کے اندر گردش کرنے والا آپ کے جذبات سے آگاہ اس کے مقابلے میں ایک بھولے والے انسان کو اللہ اتار رہا ہے حضرت اعظم السلام کے لیے بھولے کا لفظ استعمال کیا اللہ کہ میں نے یہ امانت زمین و آسمان پر پیش کی تھی پہاڑوں پر پیش کی تھی کسی نے نہیں اٹھایا فا بھائی نہ یا ملو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے وہ حامل انسان ال انسان حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا وہ کان ال انسان ان ہو انسان بڑا بھولا مانس ہے ہم اسے ظالم اور جیل نہیں کہتے بلکہ نفس ظلوم اور جہول استعمال ہوا ہے جسے ہماری زبان میں محاورے کے طور پر بھولا مانس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ میں تمہیں میدان میں اتار رہا ہوں تم میری جنگ میرے دشمن سے لڑ رہے ہو میں تمہیں اکیلا نہیں بھیجوں گا خالی ہاتھ نہیں اتاروں یا نہ دیکھو جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات پہنچیں تم ان ہدایات کی روشنی میں لڑو گے تو کامیاب رہو فلا خوفنا نہیں بولاؤں گیا قانون نبیوں کے دور میں کیا ہے وہی جب جب کی ہدایات تم جاؤ جو جو میں تمہیں کہوں نا تھوپی پاٹ مانگتے چلے جاؤ شیطان تم سے نہیں جیت سکتا کہ میں تمہارا کوچ میں ہوں میری نگرانی میں تم نے لڑنا ہے شیتان آنکھوں سے دیکھتا ہے آخوں کے ذریعے وار کرتا ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ تو اقرار ملکت ترنم نو جان بھی کہتی ہے پہلے آنکھ لڑتی پھر دل ملتے پھر اندے کول قرار حضور کی عزیز سچ ثابت ہو گئی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حکم دیا گیا اب کل مومین ابود مین ابسارے اب اس انسٹرکٹر نے ہدایتی دی کہ شیتان کا یہ راستہ بند کرو مومنین سے کہکھوں کو, کو نیچا کر لیں یہ اللہ نے ایک لڈ بستی بنائی ہے اللہ نے اس کے ایک ڈکن بنایا ہے شیتان جب یہاں سے وار کرنا چاہے تو اسے آف کر دو وقت مومنات مین ابسارے نئی ایم والدیوں سے بھی گیا وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا لے دونوں طرف کی نگاہیں جھک گئی ہو گیا شیطان جہاں سے وار کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا اسی طریقے سے مجالس کہا کہاگا والا یقبا والا تجسسو اجتانحبو کثیر یہ ساری ہدایات شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے دی گئی اگر ہم اللہ پر اعتماد کریں اللہ کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں اس کی زیر نگرانی شیطان سے لڑیں تو انشاءاللہ شیطان فتح مند نہیں ہو سکتا اور ہم شکست نہیں کھا سکتے اس لیے کہ ہماری شکست اصل میں اس کی شکست ہم اس کی جنگ لگ رہے ہیں ہمارا ہار جانا اصل میں شیطان کے اعتراض کو درست ثابت کرتا ہے میری موجودگی میں انسان کی, کی ضرورت نہیں تو جناب علی یہ الخدا تمام انسٹرکشنز کا مجموعہ انسانی ایکٹیویٹیز کا مینوئل جس اس طرح استعمال کرو کہ شیتان اسے مس یوز نہ کرے کارڈ کتنا سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں آپ اور کوڈ اس کا کتنا آپ بچے کو بھی نہیں بتاتے کہ یہ میرا بینک دبئی اسلامی کے کمپیوٹر کا کوڈ ایسا نہ کہ یہی کہیں پیسے نکال کے جو ہے وہ پھر وہی کرتا رہے اسی طریقے سے یہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے کوڈز ہیں اس کے اندر کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام مکمل حیات چونے سے بڑا بڑا ہمارے گاؤں کی کچی دیواروں پر لکھا ہوا تھا اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا آیات کیا ہے جیسے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بلور کھیلتے تھے سیونٹی ون سیونٹی سیونٹی تھری سیونٹی فور کی بات ہے تو اگر اگلے کی بات نہ منظور کرنی ہے تو ہم کہتے تھے بنگلہ دیش نامزور ہمیں نہیں پتہ تھا بنگلہ دیش کیا ہے اور یہ نام ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں آپ کا یہ منظور نہیں ہے ہم کہتے تھے بنگلہ دیش نامنظور ہمیں پتہ نہیں تھا یہ ضابطہ حیات کس کو کہیں تو آپ پتہ چلائیں تو یہ صرف کوڈ ہی نہیں یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف تو جناب شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کتاب جو الہدا کی شکل میں اللہ نے بھیجی ہے جو رسول لے کر آئے تھے وہ اللہ جی یار سال رسول میرا رسول وہ پورے کے پورے جس بھی رسول کو اپنے زمانے میں ملے اس کی قسطیں ملتی رہیں نیا وشن آ نیا ایڈیشن آ اس زمانے کے حالات کے مطابق اللہ نے ہدایات دے دی اب آخری رسول آئے اس کے بعد کوئی اور شیطان نے بھی جو وار کرنے تھے وہ کھل کر کر چکا لہذا وہ پھر آخری کتاب پچھلی قسطوں کو بھی ساتھ لے کر آئی وہ علی پچھلی کتابوں کی تعلیمات کی محافظ یہ کتاب جس کو لے کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ تو ہمارے پاس جمعے میں, میں میں نے کیا کر شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے الہدا ہمارے پاس ہے ہماری پرائم منسٹر جا رہی ہے وہاں ان سے پوچھنے کے لیے کہ شیطان کا مقابلہ کیسے کریں شیطانوں سے پوچھنے گئی ہیں ہم اگر ان سے جا کر پوچھیں گے تو یہ انسلٹ ہے قرآن کی بھی اللہ کی بھی اللہ کے رسول کی بھی اللہ اور اللہ کے رسول میں بتا دیا ہے کہ اولاد کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے ان کو کسی نے نہیں بتایا ٹیکنالوجی نہیں بتاتی یہ الہدا بتاتی ہے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ تو کہتے ہیں اسکریپ سمجھ کے کہیں گڈے a ہوتی ہے گاڑی پر جو فور بائی فور ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو نارمل چلا رہے ہیں تو یہ انسٹرکشن ہے اور اگر آپ اس کو فور بائی فور کریں گے تو پھر آپ فلاں بٹن کو جو ہے وہ پچ کر دیں فلاں ہینڈل کو فلاں جگہ کر دیں ٹائروں کی ہوا کم کر دیں اب آپ گاڑی چلائیں ٹھیک ہے کوئی ایسم کیلوجی پہلے تو وہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے تو یہ بھی اسی طرح کی ہدایات دیتا ہے اکیلے ہو تو یوں کرو اجتماعیت میں ہو تو یوں کرو تحریک میں ہو تو یوں کرو انفرادی زندگی ہے تو یوں کرو اس کے اندر آپ کو بحثیت فرق وہ بھی ہدایات ملیں گی بحثیت بیٹے کے اپنے باپ کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی بتائے گی بحثیت باپ کے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی آپ کو یہ کتاب بتائے گی بحثیت پڑوسی بلکہ پڑوسی نہیں صاحب بل جم جو شخص سفر میں آپ کا ساتھ آپ کی سیٹ پر ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی احسان کا حکم ہے یہ نہیں کہ چوڑے ہو کے چودھری ہو کے بیٹھ کے سیٹ پر وہ بیچارہ کرایا اس نے بھی اتنا دیا ہوا ہے اور بس تھوڑا سا ہرا ہوا ہے ڈر کا مارا بولا تو چودھری سب کہیں ناراضی نہ ہو جائے یہ بھی جاتی ہے کرایہ برابر دیا جگہ برابر گھرو البتہ اور بات اگر ان کا جغرافیا اس قسم کا ہو تو ظاہر کسور نہیں ہے لیکن یہ کہ جہاں کھود چوڑے ہو کر بیٹھنا اس کو تنگ کرنا اس کی بھی گرست ہوگی تو پڑوسی کیسا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اس میں آپ نے جس وقت جس حیثیت میں ہوں اس حیثیت سے اس کتاب کو کھول کر دیکھیں یہ آپ کو کیا بتاتی ہے اس کی نگرانی میں لڑیں گے اللہ کے بتائے ہوئے داؤ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کے واروں سے بھی بچ جائیں گے اور اسلام کو غالب بھی کر دیں گے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا چھوٹے سکے تھے عرب والے کے آئی بن گئے وہ لوٹنے والے ڈاکو امین بن گئے آمانت دار بن گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال کے اونٹوں کو خود دوپہر کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں سہراب کے اندر ان میں کمی پیشی نہ ہو جائے یہ کس نے بنائے تھے وہ ہمارے جیسے انسان شرابے پیتے تھے بیٹیاں زندہ وہی دفن کرتے تھے سوتےلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے یہ کا مال کھا جاتے تھے ہمارے جیسے انسان تھے گلاگار تھے کوئی آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوئے تھے پلیائی ول کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز میں پڑھ رہے ہیں شراب کا نشہ ہے فرماتے پلیائی ول کا فرون آبد مات آبدون دو فوراً حکم آ گیا تک رب الصلاح واہ تم سکارا تاطا ما تکون ایمان والوں نماز کے نزدیک مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا رہے ہو اب کیا تو نماز عزیز رکھو یا نشہ عزیز رکھو دیکھیں اللہ نے حرام بھی کیا تو کس ترتیب سے بہت سے لوگوں کی چھانٹی اسی وقت ہو جنہیں نماز عزیز تھی انہوں نے شراب کو لات مار دی یہ ہمیں روک سکتی ہے اللہ کے سامنے کھڑا کڑا ہو اللہ نے سیدھی سی بات کی جناب یا تو یہ چھوڑو یا میرے دربار میں آؤ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ان کھوٹے سکوں کو جنہیں کوئی قبول نہیں کرتا تھا اللہ نے تین برآزموں کا حاکم بنا دیا